اللهم صلى وسلم عليه أما بعد فأعوذوا بالله السميع العليم من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله العظيم رب شرح لي سدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لسان يفضه قولي آمين يا رب العالمين گزشتہ ہمارے کتاب میں یوتید زیر بیس تھی جس پہ گفتگو ہوئی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اپنے اوپر ایمان کا تقاضا کرتا ہے مطالبہ کرتا ہے اسی طرح محبت کا بھی مطالبہ کرتا ہے یعنی مجرد مان لینا کہ اللہ نام کی کوئی ہستی ہے صرف اس کا نام ایمان نہیں آپ بہت سی چیزیں مان لیتے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے مکہ مدینہ نہیں دے لیکن تڑپتے ان کی یاد میں دعائیں کرتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو نیو یارک نہیں گئے لیکن انہوں نے پتا ہے کہ نیو یارک نام کا ایک شہر ہے بہت سے لوگوں نے بہت سے لوگ نہیں دیکھا آپ کو پتا فراون نام کا ایک بادشاہ تھا نمرود نام کا ایک بادشاہ تھا صرف مان لینا علم میں آ جانا اس کا نام ایمان نہیں اللہ جس ایمان کا تقاضا کرتا ہے وہ اس سے بالا سر چیز وہ ایمان میں نے ارض کیا تھا کہ غایت الحب انتہا درجے کی محبت مع غا یا تا جس کے ساتھ جمع ہو انتہا درجے کا ذل انتہا درجے کی مسکنت انتہا درجے کی مسکینی انتہا درجے کا تزل اور خوشو کسی بھی آدمی کا جب آپ ذکر کرتے ہیں کہ فلاں آدمی ہے تو اس کی صفات آپ کے اندر فوراً آپ بیان کریں یا نہ کریں لیکن وہ آپ کے ذہن کی سکرین پر کم از کم ڈسپلے ہو جاتی کسی فورمین کا ذکر کریں وہ سخت ہے زیادتی کرتا ہے چھٹی نہیں دیتا ناجائز تنگ کرتا ہے یہ ساری چیزیں آپ کسی کو بتائیں نہ بتائیں آپ کے ذہن میں فوراً آ جاتی کسی اچھے آدمی کا جب آپ ذکر کرتے ہیں تو اس کی اچھی خصوصیات جتنی بھی ہیں آپ اگلے کو بتائیں یا نہ بتائیں لیکن آپ کے اپنے ذہن پر فوری طور پر وہ فائل اس کی آ جاتی ہے کہ وہ کیسا ہے جب آپ اللہ کا ذکر کرتے اللہ نام کی کوئی ہستی ہے تو آپ کے ذہن میں کیا صفات آتی ہے اچھی آتی ہے بری آتی ہیں اللہ پر ایمان آمن تو بلّ ہے کما ہوا بے اسما و صفات اس کی کون سی سفتیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں میں نے ارض کیا تھا نا کہ اگر بچے کوئی اور دیتا ہے رزق آپ کو کوئی اور دیتا ہے آپ کی تقدیر کوئی اور بدلتا ہے گائے جو ہے آپ کی بیمار ہوتی ہے تو اس کا دودھ زیادہ کوئی اور کرتا ہے آپ کی خارش کے لیے کوئی اور اس کے اسپیشلسٹ ہے آپ کے گردے کے لیے کہیں کوئی اور کڈنی سینٹر کھلا ہوا ہے وہاں جا کے خاک کھاتے ہیں تو گردہ ٹھیک ہوتا ہے تو باقی اللہ کے لیے کیا بچا ہے آپ کے ذہن میں کہ اللہ بھی یہ کرتا ہے سوائے کہ کے مصیبت اللہ ڈالتا ہے ایک ہی صفت ذہن میں آتی ہے نا کہ بانج اللہ بناتا ہے بچے کوئی اور دیتا ہے وہ ہمارے ایک ساتھی انجینئر پٹھان وہ گلہ کر رہے تھے کہ آپ اپنے یہاں جو ہے وہ بچے دینے والوں کا ذکر کرتے ہیں ہم پٹھانوں کو بھی دینے والے وہاں بیٹھے ہوئے صبح سرا ان کا ذکر نہیں کرتے آپ تو میں جن سے واقف ہوں ان کو تو میں ذکر کر دیتا ہوں کہ کس علاقے میں کون سا بیٹھا ہوا ڈپو پول کے تو اللہ کا جب آپ نم لیتے تو کن صفات پر آپ ایمان لائے آپ جو کہتے ہیں آمن تو بلّہ کما ہوا بھی اسما ہی ہی تو اس کے کون سے نام باقی بچے ہیں اللہ کا کیا وہاب میں انا کا انتل و ہاب یہ بولے میں یہ شاہ جس کو چاہتا ہوں میں اسے لڑکیاں عطا کر دیتا ہوں فیمل دیتا ہوں یہ بولے میں یہ شاہ ظک جسے چاہتا ہوں اسے میل عطا کر دیتا ہوں بچے دیتا ہوں لڑکے دیتا ہوں و یا جا لو میں یہ جسے میں چاہتا ہوں بنا دیتا ہوں چاہے وہ خود کتنی بھی گائناکالوجیسٹ کیوں نہ ہو پنڈی میں ڈاکٹر عظیمہ بڑی مشہور تھی یہاں بھی ایک ڈاکٹر تھی بڑی مشہور تھی بچوں کے اسپیشلسٹ تھے اپنے یہاں بچہ کوئی نہیں وہ چاہ لو میں حکیمہ اور ہڈیوں کے ڈاکٹر کے اپنے گوڈے درد کرتے ہیں جسے چاہتا ہے اسے بانج بنا دیتا ہے اور اور جسے چاہتا ہے ایک جھول میں بیٹا دیتا ہے ایک میں بیٹی دے دیتا ہے بعض کو ایک ہی دفعہ بیٹی بیٹا اکٹھا بھی دے دیتا ہے یہ فیصلے کون کرتا ہے اللہ وہ کہتا ہے میں ہوں الاب یہبو یہبو یہ یہبو اور آپ کہتے ہیں تقدیر بدلنے والے دہ ہے بچ لاہور دے ڈیرا یا داتا داتا کہ پوچھو کیڑا کیڑا آپ کی تقدیر تو لہر میں اسٹیشن ہے جہاں سے بدلتی بدلی ہوتی ہے ایمان کے سلّا پر ہے میں نے کہا تھا نا وہ مکے والے کیوں کافر تھے کیا اللہ کو نہیں مانتے تھے مانتے تھے اللہ کو حج کرتے تھے بیت اللہ کو غلاف پہناتے تھے حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے پانی پلاتے تھے اور کر کر کے کھلاتے تھے ان کو لباخ اللہ لبایک کا تلبیاں پڑتے تھے مسئلہ یہ تھا کہ حضرت نُ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مدد مانگا کرتے تھے مکے میں جو بت تھے وہ اللہ کے دشمنوں کے نہیں تھے اللہ کے نبیوں کے تھے بارش برسانی ہو تو حضرت نوح علیہ السلام کے بت کو غسل دیتے تھے ان کی دعا سے بارش ہوئی اتنا بڑی لہٰذا وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہیں وہ پانی دینے والے دیوتا ان کی دعا اللہ سنتا ان کو غسل دو تاکہ یہ ہمیں غسل دلوائے ہمارے گاؤں میں پیر بابا شاہ لوری کی ایک درگاہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کچل کاٹا تھا خود وہاں نہیں ہے اس کو نہ لاتے ہیں جب بارش نہیں ہوتی اور اپنے گاؤں کی حد تک عرض کرتا ہوں کہ وہاں جو پانچ سات قومیں رہتی ہیں ہر قوم کا اپنا بابا ہے جیسے مکے میں تین سو سات قوم تھے ہر قبیلے کا الگ بت کوئی قبیلہ دوسرے قبیلے کے بت کو پوجا نہیں کرتا تھا اپنے قبیلے اس کے بت سے مانگا کرتے تھے اور وہ وہاں ان بتوں کے سفیر تھے بیت اللہ کے اندر اور جس کو بلیک میل کرنا اور کریش کہتے تھے کہ ہم تیرا بت یہاں سے نکال کے باہر پھینک دیں گے یعنی اسفارتی تعلقات منقطع کر دیں گے وہ وہاں سفیر تھے اصل میں تین سو ساٹھ جو بیٹھے ہوئے تھے. ہمارے گاؤں میں ہر قوم کا اپنا بابا ہے دوسرے بابے کی درگاہ پر کوئی نہیں جاتا سوائے ہمارے ہم ماجروں کا کوئی بابا نہیں پتا نہیں مجھ پر نہ نظریں لگی ہوئی ہیں ان کی آخر داتا صاحب نے خود جو آپ کہتے ہیں تو وہ انہوں نے خود تو نہیں کہا کہ میں داتا ہوں کہ کشمل محجوب پڑے علی اجویری نے یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ یہ کرو عیسی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے خدا کا بیٹا بناؤ نظام الدین اور یا رحمت اللہ علیہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ یہ کرو یہ تو بعد میں وہ دیکھتے ہیں کہ لاش کی طرح بکتی اور وہ بیچتے ہیں بہرحال ہر قوم کا اپنا بابا ہے جو میرے گاؤں کو جانتے ہیں وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں دو قومیں خالی تھی ایک ہم لوگ تھے اور ایک چوہان تھے چوہانوں کا بابا مل گیا انہیں انہوں نے اپنا نازک سینشا بنا لیا ہے. باقی ہم رہ گئے ہیں. ہر قوم کا اپنا ہے دوسرے کے پاس کبھی نہیں جاتے شادی ہوتی ہے تو دلہن دلہا دونوں جاتے ہیں شروعات لینے کے لیے اتر گا کہ ہمارے طلقات ٹھیک رہے ہیں یو این او میں جاتے ہیں مسلمانی کیا ہے صرف اتنی سی کہ آپ کو بچپن میں کسی نے زبردستی مسلمانی بٹھا دیا ہے اس لیے مسلمان ہیں آپ راستے میں تو فرشتہ جنت کے دروازے کے سامنے بیٹھا ہوگا اور جناب وہ چیک کرتا جائے گا مسلمانی اور جنت میں چھوڑتا جائے گا ایسی چیز نہیں یہ بہت بڑا مغالتا ہے یا تو آپ نے خود کھایا یا پھر دیا گیا ہمیں دینے والے بہت ہیں اصل چیز یہ ہے اصل ایمان یہ ہے کہ اللہ کی جو صفات آئی ہے ان میں وہ اسی طرح یکتا ہے جس طرح اپنی ذات میں یکتا ہے جس طرح اللہ کے وجود کے ساتھ کوئی دوسرا اللہ نہیں ہو سکتا کوئی اور وجود اللہ لہویت کا دعویٰ نہیں کرتا اسی طرح اس کی صفات بھی اسی طرح وحدہ لا شریک میں ان میں بھی اور کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا لا مانع لما آفی ولا علام لما علم وہ ہٹا کرتا ہے وہی چھین لیتا ہے انہو ہو ابنا وقنا وہی ہے جو تمہیں غنی بناتا ہے وہی ہے جو تمہیں فقیر بناتا ہے انہو ہو اب ہکا وہی ہے جو تمہیں ہساتا ہے وہی ہے جو تمہیں رولاتا ہے اچھے حالات آتے تم ہنستے ہو برے حالات آتے ہیں تم روتے ہو یہ اس کی وجہ ہے اس کے ہاتھ میں جس کو چاہتا ہے شفا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیمار بنا دیتا ہے اور تمام انبیاء ہر نبی جب اپنے زمانے میں وہ ڈیفیکٹو خلیفہ تھا زمین کا امیڈیٹ انچارج تھا زمین کا اللہ کے بعد وہ تھا اللہ نے اس پر اس وقت مصیبت ڈال کر یہ بتایا کہ یہ بھی مجھ سے دعا کر کے دور کرواتا تھا حضرت ایوب علیہ السلام کا وہ اسکن پرابلم اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی مصیبت حضرت زکریہ علیہ السلام کی بیوی کا بہنسپن اور ان کا بڑھاپا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ چھیانوے سال کی عمر میں رو رو کے دعائیں کرنا بیٹے کے لیے حولی من صحین حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں یہ پکارنا لا الہ الا انت کا سمٹھانا کرنی گل تم یہ ساری چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ سارے پورٹفولو میرے پاس ہے میں نے کیبنیٹ کوئی نہیں بنائی میں نے بوجھ بانٹا نہیں ہے اس لیے کہ میں تھکتا ہی نہیں یہ کائنات اصل میں وما قدر اللہ آپ کا ہم نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی اللہ کو ذر بھی دیتے ہیں تو کسی سربراہ مملکت کے ساتھ دے دیتے ہیں کہ دیکھیں نا جی آپ کی گائے جب گُم ہوتی ہے تو آپ سیدھے نواز شریف کے پاس تو نہیں نا جاتے تھانے میں جاتے ہیں یہ آپ نے تھانے کھولے لے ہوئے اللہ کی قدرتوں کو بھی آپ نے نواز شریف سمجھ لیا اسے بھی اسی طرح پتہ نہیں چلتا جسے نواز شریف کو پتہ نہیں چلتا آپ کے کی ساتھ کیا ہوگا اور وہ کہتا ہوا ما کما کن تم اور وہ کہتا من ابلورید اور وہ پرماتا بن سلاسطن اللہ و رابط تو یہ زمین آسمان کے مقابلے میں پہلے آسمان کے مقابلے میں اس کی اتنی اہمیت بھی نہیں ہے جتنی یہ پوری زمین سے مراد یہ پوری کائنات یہ جتنے بھی آپ کے پلانٹ اس وقت آپ کے سامنے ہیں یہ سب آسمان کے مقابلے میں ان کی اتنی بھی حجم نہیں ہے جتنا اس زمین کے مقابلے میں ایک ریت کا ذرہ ہوتا اور دوسرے آسمان کے مقابلے میں پہلے آسمان کی اتنی بکت نہیں جتنا ریت کا ذرہ ہے اور تیسرے آسمان کی دوسرے اور اسی طرح کر کے ساتویں آسمان تک یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ریت کا ذرہ ہے اور پھر یہ سارے مل کر اللہ کے عرش کے مقابلے میں اتنے بھی نہیں جتنے زمین کے مقابلے میں ریت کیا کر رہا ہوں حضور پر یہ ساری کائنات یہ سارے آسمان اللہ کی کرسی کے نیچے یوں لگے ہوئے جیسے تمہاری انگوٹ میں نگینہ لگا ہوا اور پھر اللہ اللہ کے وجود کے ساتھ تو آپ آرشے الہی کو بھی ضرب نہیں دے سکتے اس لیے کہ وہ ماپا نہیں جا سکتا اللہ کا وجود نہ تولا جا سکتا یا نہ نہ نا ناپا جا ٹھیک ہے جی اب اللہ تعالیٰ عرش پر مستف ہے عرش پر اس نے تجلی کی ایک جگہ اپنے آپ کو کنسنٹریٹ کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کا طول و عرض جو ہے وہ عرش جتنا اور ظاہر ہے کہ آرش بڑا ہی ہوگا پھیلا میں تو اللہ اس پر بیٹھا ہوا ہے کوئی چیز اللہ سے بڑی نہیں ہے. آپ دیکھیں چار انچ کی سکرین پر چھوٹے چھوٹے ٹی وی ہیں بازار کے اندر چار انچ کی سکرین پر نواز شریف کی تصویر آ جاتی ہے نواز شریف چار انچ ہے لیکن وہ چار انچ والے کو بھی نظر آتا ہے بارہ انچ والے کو بھی نظر آتا ہے چتیس انچ والے کو بھی نظر آ رہا ہے جس کی جتنی بڑی سکرین ہے اس میں اس کو اتنا نظر آتا چلا جا رہا ہے وہ اتنا ہی ہے کبھی تو ریفلیکٹ کرتا ہے بندہ ہے مومنٹ کے قلب کے اندر چھوٹا سا چھوٹی سی سکرین اس پر ریفلیکٹ ہو رہا ہے لا جس کا جتنے دل کی وسط بڑھتی جاتی ہے اللہ کی عظمت اتنی اسے اتنا بڑا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور جس کو جتنا بڑا نظر آنا شروع ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ڈرتا چلا جاتا ہے لہذا جو اللہ کے جتنے مقرب ہیں وہ اتنے زیادہ ڈرتے ہیں یہ ان کی صفت ہے بے خوف وہی وہ ہوتا ہے جو اللہ سے آگاہ نہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ محبت کا مطالبہ کرتا ہے تو محبت یہ محبت ملتی کہاں سے یہ کوئی ایسا انجیکشن تو نہیں ہے جو فارمیسی سے خرید کر آپ کو لگوا دیا جائے محبت کہاں سے آئے یا تو کسی کی آواز سن کے محبت ہوتی ہے اس کی آواز سے یا اس کی صورت دیکھ کر پیار آتا ہے ٹھیک ہے نا جی یہ دونوں فیسلٹیز ہمیں حاصل نہیں ہیں نہ ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں نہ ہم اللہ کو سن سکتے ہیں تو محبت کیسے پیدا ہو پھر وہ محبت جو اللہ کہتا ہے کہ جو بھی تحفہ مجھے دو نماز دو قربانی دو روزہ دو جو بھی دو اس محبت کے اندر لپیٹ کر دو آپ جب گفٹ دیتے ہیں تو اس کے اوپر کور چڑھاتے ہیں نا پیپر وغیرہ چڑھا کے اسے پیک کر کے دیتے تمہاری ہر چیز محبت میں پیک ہو کر مجھے ملنی چاہیے میں اندر نہیں دیکھتا کہ یہ کیا ہے میں تو اس محبت کو دیکھتا ہوں جو اس پر لپٹی ہوئی لنا لہم وا ولا دما اللہ دمبے نہیں تولتا کس نے بڑا دیا ہے ولا کی انالح تکوا من اب وہ محبت لازمی تقاضا ہے ولزین اور جو چیزیں دنیا میں پیدا کی ان سے اللہ نے محبت پیدا کر دی کیوں یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں نا اولاد نظر آتی ہے مال نظر آتا ہے سونے چاندی کے ڈھیر نظر آتے ہیں مرسیڈیز اور گھوڑے نظر آتے ہیں پلاٹ نظر آتے ہیں جاگیریں نظر آتی ہیں انہیں دیکھ کر محبت اس دیکھی محبت کو اس اندے محبت پر قربان کر دو یہ ہے ایمان اس کی قیمت لگے گی کہ بن دیکھے اس نے مجھ پر اعتماد کر لیا تو وہ محبت جو مطلوب بھی ہے اور اتنی زیادہ بھی ہو تھوڑی سے کام نہیں چلے گا اتنی زیادہ ہو کہ باقی ہر محبت تم اس کی خاطر قربان کرنے پر تیار ہو دنیا میں ہم جتنی بھی قربانیاں دے رہے ہیں کسی کی محبت میں دے رہے ہیں کوئی وطن کی محبت میں سر کٹا جاتا ہے کوئی یہاں پردیس میں بیٹھا ہے کتنی محبتیں وہاں قربان کر کے یہاں بیٹھا ہو اپنے ذاتی جو اس کے جذبات ہیں ان سے محبت ہے لیکن قربان کیے بیٹھا یہاں کیوں اولاد کے کی مستقبل کے ساتھ اولاد کی محبت پر اس نے ذات کی محبت کو قربان کر دیا لیکن وہ محبت اتنی زیادہ ہو کہ اللہ کے کہنے پر اللہ کے ایک اشارے پر واضح بھی نہیں کہا اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہیں بھی حکم نہیں دیا ہے کہ بچہ ذبح کرو ایک ٹریلر سے دکھا دیا ہے کہ ابراہیم نے اسماعیل کو لٹایا ہوا اور چوری لے کر اسے کاٹنے کے درپایا ہے اور ابراہیم سمجھ گئے کیا مرضی ہے محبوب لٹا لٹال ذبح ہوا ہوا اسماعیل نہیں دیکھا ذبح کرتے ہوئے دیکھا تھا چھری گلے پر رکھیے تو اللہ نے فرمایا کب سب دب یا تو نے خواب سچا کر دکھایا اتنا ہی میں نے تمہیں دکھایا تو نے اتنا کر دیا بس اس سے زیادہ نہیں وہ محبت کیسے پیدا ہوگی وہ محبت اللہ کے احسانات یاد کر کے پیدا ہوتی ہے اور وہ احسانات ہم جب منسوب کر دیتے کسی غیر اللہ کے ساتھ تو پھر اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوتی یہ ہے بڑا نقصان اس چیز کا اور اللہ کہتا لن تنا لر رہتا تم پکو ممات تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم وہ چیز خرچ نہ کرو جس سے تمہیں پیار ہے جس سے تمہیں محبت ہے ممات جس چیز سے تمہیں محبت نہیں اللہ کو وہ نہیں چاہیے اللہ غنی ہے چیزوں کا محتاج نہیں یا تو ملف کرا اے لوبا تم فقیر ہو واللہ هو الغنی وغنی وہ غنی ہے وہ تو پیار مانگتا ہے اور چیز کے ساتھ اگر محبت نہیں گئی تو وہاں سے ریجیکٹ ہو جاتا مجھے دنبا نہیں چاہیے تھا مجھے تیرا پیار چاہیے تھا وہ اس کے ساتھ نہیں جیسے پالا کرتے تھے دمبے کو دمبے کو پالا کرتے تھے اور اتنے پیار سے پالتے تھے کہ ایک لکما اپنے منہ میں ڈالتے تھے اور ایک اس دمبے کے منہ میں ڈالتے تھے جسے قربانی دینا ہوتا اور وہ بھی بچوں کی طرح ان کے ساتھ پیار کرتے میں نے یہاں تک دیکھا کہ وہ پانی جس گلاس میں خود پیتے تھے پتا آپ کو یہ کھڑے گلاس نہیں ہوتے دیہات کے اندر وہ چوڑے لسی والے گلاس ہوتا اسی گلاس میں وہ ڈمبا پی رہا اور اس آدمی کو ذرا راہت محسوس نہیں ہو رہی کبھی لسی سے باندھا نہیں ہے ان کی چارپائی کے ساتھ چارپائی لگی ہوئی ہے اس پہ بستر نہیں ہوتا تھا خالی ہوتی تھی وہ ڈمبا اس پہ چڑھ کے بیٹھا کرتا سال گزرا اسی پیار کے اندر یہاں تک کہ بچے کی طرح پیار جب اس سے ہو گیا تو عید والے دن جب انہوں نے لٹایا اسے ذبح کرنے کے لیے چوری رکھی گلے پر تو اس ڈمبے نے دیکھا ان کی طرف یقین کریں وہ رو پڑا ہوا اور اس کو تھپکی دے کے کہتا ہے پتر اللہ دا حکم وہ پیار جو اسے ہے ہم یہاں سے لے آتے ہیں دمبا اتنی بدبو آتی ہے اسے شکر کرتے ہیں کوئی تو لے کے اسی وقت آتے ہیں جب قربانی دینی ہو رات بھی رکھنا جو ہے وہ ہمیں نصیب نہیں ہوتا ایک وہ محبت ہے جو بیٹے کی طرح ہوتی ہے اور پھر جس دن قربانی دینی ہے اس دن اگلا جو ہے وہ نمبر لے کے رکھ لینا اگلے سال کے لیے اس کو پیار تاکہ سال بھر میں پیار ہو اور وہ جو حاجی جایا کرتے تھے حرم میں لے کر اسے وہ رستے میں دو دو چار چار مہینے لگ جایا کرتے تھے تو پیار تو پیدا ہو جاتا تھا اس کے ساتھ تو اللہ کو وہ چیز چاہیے جس سے تمہیں محبت ہے تمہیں محبت نہیں ہے تو اللہ کو بھی نہیں چاہیے اللہ نے کہا کبھی وہ چیز دینے کی نیت بھی نہ کرنا جسے تمہیں پیار نہیں ہے پلاس تم بےآخذی ہے تم اسے لینے کے لیے کیوں تیار نہیں ہو کیوں دے رہے ہو اس لیے کہ تیرے نفس کو اب یہ اچھا نہیں لگتا اپنے شاع شان نہیں لگتا تو اللہ کو نے اپنے سے غریب سمجھے جو جوڑا تجھے پسند نہیں اب آؤٹ فیشن ہو گیا ہے اب وہ اللہ کو دے رہے ہو بڑی آتمکا کی قبر پر لات ماری ہے ولام ولامام مخبی شامن ہو تم کے کون ولا تم بے آخری کبھی نیت بھی نہ کرنا خراب چیز اللہ کو دینے کی جس کی توہین تم نے اپنے نفس کو ترجیح دیا کہ اب یہ میرے قابل نہیں ہے مجھ سے کوئی لوئر گریڈ کی ہستی ہو جس کو میں یہ دے دوں اور اگر کسی غریب کو تم نے اپنے سے غریب سمجھ کر دیا ہے تو اس غریب کو تھی اللہ کو پھر نہیں دی نیت تو یہ ہونی چاہیے منا اقال اللہ جس کو بھی دو اس کو اللہ کو دینے کی نیت سے دو اور اللہ کے شایان شان دو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی کو درم دیا کرتی تھی تو اس کو خوشبو لگایا کرتی تو کسی نے سبا پوچھا تو کہنے لگی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب آپ اللہ کی خاطر کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ اس کے ہاتھ پر پڑنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ پر پڑتی میں اس لیے خوشبول کرن تنا لرتا تن فکوم فکوم یہ زندگی ساری زندگی یہ محبت کی قربانیوں کا امتحان ہے ایک محبت کو توڑو گے تو ایک شیل ٹوٹ جائے گا دوسری محبت کو توڑو گے دوسرا شیل ٹوٹے گا یہ شیل توڑتے توڑتے توڑتے آخری شیل ٹوٹے تو رب تمہارے سامنے اور یہ شیل جو ہیں یہ پیاز کے گنڈے کی طرح ہیں ساری زندگی یہ چھلکے اتارتے رہو ہب چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں کوئی نہ کوئی دل میں آ کر خوب جائے فرمایا نا جا کال بہن اللہ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے ایک میں دنیا بھی رہے اور ایک میں اللہ رہے شیئرنگ میں اللہ نہیں رہتا شیرنگ میں وہ رہتا جو مجبور ہو اللہ نہیں رہتا وہ کہتا ہے یہ میرے لیے ہونا چاہیے اللہ منء اللہ بے کل بن سلیم سلیم سالم پورا دل لے کر اور ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو, کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا یہی امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کا کیا امتحان میں دیکھو دل میں اسماعیل رہتا ہے میں رہتا ہوں جب لٹا لیا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا امتحان تھا مگر تو کامیاب ہو گیا سلام علی ابراہیم دل میں واقعی میں رہتا ہوں وقت خاض اللہ ابراہیم خلیلا اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا. واطل مالی اللہ کی محبت میں مال دے مال سے بھی محبت ہوتی ہے نا زئی اللہ حُبُّ الشَّهَوَاتِ گشہ خوب خوب گشہوات میننسا ول بنی ول قناطر المکنترا سونے چاندی کے ڈھیر اور بسکٹ وَالْخَيْرِ الخیر المسامہ موٹے تازے گھوڑے آج کل گاڑیاں والن عام مویشی وال ہر ان کی محبت اللہ نے رکھی ہے اور سامنے لا کے اپنی محبت رکھ دی ان کو قربان کرتے ہو میرے مقابلے میں یا مجھے قربان کرتے یہ ہے امتحان اس زندگی ساری زندگی لمحہ بلحا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ آمنے سامنے آتا رہتا ہے سلام مال کی محبت ہونے کے باوجود اسے اللہ کی محبت میں دے دے یہ ہے گرم عیشا علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے ایک ان کے کلیسا کے اندر چندہ ہو تھا یہودی علماء چندہ کر رہے تھے بہت سے لوگ ڈھیروں آ کر دے رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے دیکھ رہے تھے آخر میں ایک بوڑھی عورت آئی اس کے پاس ایک گرم تھا اس نے اسے صاف دیا ٹھیک ٹھاک کر اس میں ڈال دیا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو کتنے لوگ کتنا مال لائے لیکن یہ بوڑھی ان سب سے بڑھ گئی ہے انہوں نے مال میں سے مال دیا ہے اور اس نے پھا میں سے مال یہ ایک دن تھا اس بوڑھی کے پاس اور اس کے پیٹ میں پھا ہے یہ اسے کھانا کھا سکتی تھی لیکن اس نے اس پھا میں دیا بکیا نے تو مال میں سے دیا ہے یہ اللہ کا نزدیک ان سب سے زیادہ اس کا یہ درم منظور ہوا ہے قبول ہوا ہے محبت اللہ مال نہیں دیکھتا اللہ کی قسم اللہ مفاج نہیں ہے کیا کچھ نہیں چاہیے وہ ہوا یطعم ولا یوت وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے وہ محبت مانگتا ہے وہ محبت غزوہ تبوک میں آپ نے یہ واقعہ سنا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سارا مال لے آئے ٹھیک ہے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سارا کتنا بنا تھا پانچ سو درم اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کا آدھا لائے سے کتنا بڑا تھا سا ساڑھے چار ہزار درم لیکن وہ پانچ سو اللہ کو کیوں زیادہ پسند آیا ابو بکر جھاڑو دے کر لے آیا سو فیصد لے آیا وہ سارے چار ہزار تھا لیکن ففٹی پرسینٹ تھا یہ پانچ سو ہے لیکن سو فیصد گھر میں کیا چھوڑا ہو اللہ اس کا رسول چھوڑ رہا ہے باقی کچھ تو اسی غزوہ تبوک میں ایک چھاپ ہے گھر میں دیکھا غزوہ عہد میں ان کی ایک بازو کٹ چکی ایک بازو تھا گھر میں دیکھا دینے کو کچھ نہیں ہے مزدوری کرنے نکل پڑے چلو مزدوری مشقت کہیں کرتا ہوں اللہ کو دینے کی خاص میرے رب نے مانگا رات بار ایک یہودی کی کھجوروں کو پانی دیتے رہے کس طرح پانی دیتے تھے وہ ڈول چمڑے کا ڈول ونسپتی بھی کا ڈول نہیں چمڑے کا ڈول پانچ سات کلو کا ہوتا تھا وہ وہ ڈول ایک ہاتھ سے کھینچتے اسے منہ میں پکڑتے اور وہی آپ پھر نیچے لے جا کے وہ سکھائیں ساری رات گزری ہے تیرا پانی دینے میں کھجوروں کو اور صبح اس نے دیا کیا ایک مٹھی کھجوریں اس نے بھری اور ان کے ہاتھ میں رکھا کیونکہ میں چکایا نہیں تھا یہ کہا تھا کہ جو تیرا دین ایمان کرے گا وہ مجھے دے دینا بارگیننگ کا موقع نہیں تھا انہیں صدقہ دینا تھا اور وقت محدود وہ مٹھی پر کھجوریں لے کر جب دینے آئے وہ آگے دیکھا ڈھیر لگے ہوئے مسجد میں انہوں نے اپنے دل کے اندر احساس سے کمتری محسوس کی میری کھجوریں کیا کریں ایک کونے میں غم زدہ ہو کے بیٹھے لوگ آ رہے ہو ڈھیروں مارے ان کی کیفیت دے کر آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا بلایا اس آدمی کو بلاؤ کیا بات ہم نے فرمایا کیا بات ہے رو کیوں رہے ہو کہو دل میں یہ خیال آیا یہ کھجوریں کیا کریں ان سے کیا بنے گا آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا اور کہا کہ اس آدمی کی یہ مٹھی پر کھجوروں لو پورے مال پر مختلف جگہ چھڑک دو اللہ ان کی برکت سے یہ مال قبول کر وہ مال نہیں مانگتا وہ محبت مانگتا لن کا نال الر رہتا تم ٹکو جب تک وہ چیز نہ کھپاؤ جس سے تمہیں خود پیار ہے اس کو ہاتھ لگاؤ تو دل کو جھکا لگے دل کہے ابھی تو یہ پہننے کے قابل ہے ابھی تو دو دلائیاں نہیں ہوئی اس کی ابھی تو اس کی کڑھائی جو ہے وہ بھی میلی نہیں ہوئی ابھی تو درزی کے پیسے بھی دینے باقی اور تو دے رہا ہے کسی کو ہاں دے رہا ہوں میں وہ کوئی نہیں ہے وہ کوئی غیر نہیں ہے وہ وہی ہے جس نے یہ مجھے دیا تھا میں نے دو دفعہ پہن لیا نا دہ سال یہ اس کا احسان ہے میں اس کو یہ دے رہا ہوں جو بیٹا تمہیں پسند ہے جسے تم عزیز رکھتے ہو جو آنکھوں سے اوجل ہو جائے تو بخار چڑھ جاتا ہے تم وہ اللہ بھی مانگتا ہے اللہ کو بھی وہی چاہیے اللہ کے دین کو وہ دو اللہ نے تمہیں کتنا خالص دیا ہے تم اللہ کو خالص کیوں نہیں دی اللہ کو وہ سینڈ دینے والا بچا کیوں دیتے ہو ڈل مائنڈڈ جس کو سمجھ ہی کوئی نکاح نہیں جو اچھا پڑھا لکھا ہے لائق ہے اس کو انجینئر بناؤں گا ٹھیک ہے جی اس کو ڈاکٹر بناؤں گا اس کو وکیل بناؤں گا اس کو ماسٹر کی ڈگری جو ہے وہ کروانے کے لیے امریکہ بھیجوں گا لیکن وہ بچہ جس کو آتا جاتا ہی کچھ نہیں اور آخر میں اسٹیمیٹ یہ لگا کہ مولوی صاحب کو دے دو روٹی تو اپنی کمائے گا لطف کی بات یہ ہے کہ اللہ اس کو بھی قبول کر لے اللہ اس کو بھی قبول کر لیتا ہے اور جب تیری جان نکلتی ہے تو وہی بیٹھا سورہ سوریا پڑھ رہا ہوتا ہے ماسٹر والا وہاں ماسٹر بنا ہوا ٹیلی گرام پر ٹیلی گرام جاتی ہے ابا مرنے والا پہنچ اور وہ کہتا ہے چھٹی نہیں ملتی میرے پیپرز ہو رہے ہیں تیرے کام پھر وہی آتا ہے بچوں میں سے بھی بہترین دو جس سے تمہیں امیداں کا بستا ہے دین کی امیدیں اس سے لگا دو اسے لے جا کے دین کے حوالے کر دو اسے حافظ بناؤ ڈاکٹر بھی بناؤ انجینئر بھی بناؤ لیکن یہ کہ حافظ بھی بنا دے. کیا منظر ہوگا وہ حافظ ہو حلال کو حلال سمجھے حرام کو حرام سمجھے اس کی قرآن پڑھتا ہو لے کر اسے کھڑا ہوتا ہو فرشتے جو ہیں یہ قرآن پڑھنا نہیں جانتے ان کی استطاعت میں نہیں ہے سوائے جبرائیل کے کوئی فرشتہ قرآن نہیں پڑھ سکتا وہ قرآن پڑھنے والے کا منہ چومتے ہیں آ کے جن نے فرمایا دونوں آنکھوں کے درمیان وہ بوسہ دیتے ہیں جو پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کے منہ کے ساتھ اپنا منہ لگاتے ہیں پیاس ہے ان کے اندر یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کا ذکر یہ ان کی خوراک ہے یہ انہیں انرجائز کرتا ہے فرشتے اس کی جان لینے آئیں اور وہ قرآن پڑھ رہا ہو وہ ساتھ ساتھ اس کا منہ چومتے جائیں ساتھ ساتھ جان نکالتے جائیں یہ منظر کہیں اور کبھی آپ دیکھیں اور قیامت کے دن ایسے دس آدمی جن کے ذمے جہنم واجب ہو چکی ہو عدالت سے انہیں کیپیٹل پنشمنٹ مل چکی وہاں سے انہیں جہنم کا آرڈر ہو چکا ہو اور دس آدمی اس کی سفارش پر اللہ بخش دے وہ آدمی سے اور اس کے ماں اور باپ کو نور کا تاج پہنا کر اللہ تعالیٰ تخت پر بٹھا دے اور لوگ پوچھیں یہ کس نبی کے والدین اور کہا جائے یہ نہیں یہ حافظ صاحب کے والدین اور اس سے کہا جائے کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا ہر آیت جو ہے وہ جنت کا ایک درجہ ہے اور آپ کو پتا گریڈ میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اور اکاموڈیشن میں تیس ہزار درم کا فرق پڑ جاتا ہے ایک کی ساٹھ ہزار اور دوسرے کی نوے ہزار کے اکاموڈیشن ہو جاتی ہے گریڈ میں صرف ایک کا فرق ہوتا یہ جنت کے درجے ہر آیت جنت کا ایک درجہ اللہ کہے گا پڑتا جا اور چڑھتا جا کیوں ادھر نہیں دیتے دنیا کی تمہیں فکر ہے آفرت میں تمہیں کچھ نہیں چاہیے اللہ کو وہ دو مال میں سے جو بہترین ہے وہ دو اور اس وقت دو جب تمہیں ضرورت ہے تمہارے لیے وہ بے ضرورت ہو چکا ہے تو تمہارے لیے اس کا کوئی مصرف نہیں ہے تو اللہ کو بھی وہ قبول نہیں اس لیے کہ اب تمہارا اس کے ساتھ پیار ہی کوئی نہیں اور اللہ پیار کی قربانی چاہتا ہے محبت کی قربانی چاہتا ہے آدمی اس طرح کرے کہ یہ جائداد زندگی بھر تو میں استعمال کروں نا ہاں جب میں مر جاؤں گا تو پھر فلاں مدرسے کو دے دینا اور فلاں جو ہے وہ چیریٹی ادارے کو دے دینا یعنی جب تک میں ہوں میری آنکھوں کے سامنے رہے میں مر گیا تو جس کے پاس مر دیا جائے سد وہ ہے وہ ان کا سہی کہتے ہیں لالچ کو تو صحیح ہو ابھی تو بیمار نہ ہوا تجھے مرنے کی کوئی توقع نہ ہو اور تیرے اندر لالچ باقی ہو اس وقت تو وہ لالچ کا کانٹا نکالے اور اٹھا کر دے دیتا حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ جب اللہ نے آیت نازل کی من منظ اللہ دیسنا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے تو تڑپ کر اٹھے میرا رب قرض مانگ رہا ہے یہ بہانے ڈھونڈتے تھے رب کا تقرب حاصل کرنے کے جاتے ہم بہانے ڈھونڈتے چھٹی پہ بھی جاتے ہیں تو اپنے فورمین انجینئر کے لیے توفے لے آتے ہیں کوئی ٹپائیاں لے آتا ہے کوئی وہ پیپر ویٹ لے آتا ہے کیا کیا بہانے ڈھونڈتے پوتڑے توتے ان کے گھروں کے جا کر ہم ان کے تقرب کے بہانے ڈھونڈتے الا اکلا جین یج اون یج تھا یہ تو رب کا تقرب کا وسیلہ ڈھونڈتے تھے کہ رب کوئی چیز کال کرے ایک دفعہ پھر دے وہ بہانے ڈھونڈتے ندا پڑی تو اس کے دوڑے چھ سو کھجوروں کا ان کا باغ تھا جس میں کنواں بھی اس کے اندر ان کا اپنا گھر بھی تھا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی جایا کرتے تو ان کے گھر آرام بھی کیا کرتے کھجورے بھی کھاتے اور اس کنویں کا پانی بھی پیا کرتے آپ نے فرمایا حضور ہاتھ آگے بڑھائے آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا تو آپ نے فرمایا حضور میں نے وہ اپنا باغ جو اللہ کو دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کام میں نے دا دار ابھی دہدا کتنے ہی کھجوروں بھرے جنت باغات اور کتنے ہی بہترین محلات اللہ نے تیار کر دیے ہیں ابھی دہدا واپس گئے تو اپنی بیوی کو باہر سے آواز دیا میں دہدا گھر سے نکلا کہا کیا ابو ہمیشہ فائدے کا سودا کر بیوی بھی دیکھی کیا تم ہمیشہ فائدے کا سودا کر حضرت ابی طلحا رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھ رہے ہیں. ان کا باغ اتنا گھنا تھا کہ پرندہ کہیں سے ایک دفعہ گھسا ہے باغ کے اندر تو پھر اڑ کر نہیں نکل سکتا تھا اس کے اندر ایک کنواں تھا جس کو بیرہا کہتے ہیں جس پر ناطیں بڑی بنائی ہوئی ہیں ہماری ناچ تھانوں نے بیرہا کی ٹھنڈی چھاؤں میں وہ بیرہ کنواں تھا انتہائی ٹھنڈا پانی تھا نماز پڑھ رہے تھے ایک پرندہ اندر آ گیا وہ بار بار ٹرائی کر رہا ہے لیکن وہ کہیں سے نکل نہیں سکتا ان کی توجہ اس پرندے کے پیچھے لگ بھول گئے میں نے کتنی دقتیں پڑھی ہیں باقی کتنی نماز سے فارغ ہوئے سجدہ صاحب کر کے سیدھے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نے فرمایا اللہ کے حبیب آج میرے باغ نے مجھے میرے رب کی یاد سے غافل کر دیا آج ابھی طرح رقطح بھول گیا ہے کہ اس کا باغ کسی پرندے کو اڑنے نہیں دیتا اللہ کے رسول میں یہ باغ اللہ کو دیتا اس کا کفارہ یہی ہے میرے رب کی راہ میں جو رکاوٹ بنے گا میرے رب کے درمیان میں اسے اس نہیں رہنے دوں دے دیا وہ بات اور اس وقت اس کی پچاس ہزار درم قیمت لگی مطلب وہ کس میں دیتے اللہ کی محبت لانوری دن کم جزان والا شکو اللہ کی محبت میں کھلاتے تھے یتیموں کو مسکینوں کو اسیروں کو اور کہتے تھے ہمیں ہم تم تمہیں نہ تو کوئی جزا چاہیے اور نہ ہی ہم شکریہ کے برآدار ہم نے تم پر احسان کیا تو شکریہ تمہارا لینا ہم تو کسی کو اور کو راضی کرنے کے چکر میں تم تو درمیان میں ایک توحفہ بن گئے ہوئے اصل میں تو وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ سے دیگر زالان سینکڑوں غلام آزاد کی سینکڑوں غلام ان کے والد نے ان سے ایک دفعہ کہا ابو بکر تم بڑے کمزور کمزور غلام آزاد کرواتے ہو کوئی ہٹے کٹے کوئی مضبوط غلام لو اور آزاد کرو تاکہ کل وہ تمہاری پشت پناہ کریں کہیں جھگڑا وغیرہ کوئی کرائسس ہو تمہارے پشتبان بنے وہ ہم نے فرمایا ابا میں اس لیے تھوڑا ہی انہیں آزاد کرتا ہوں کہ کل وہ میری مدد کریں گے میں تو آزادی اسی کو کرتا ہوں جو بے یار و مددگار ہوتا ہے دوسروں کی نظروں میں نہیں جگتا میں تو اس غلام کو چنتا ہوں کہ مجھے اس سے کسی فائدے کی توقع نہ رہے اس کے بارے میں قرآن کی آیتیں بھی مالہ یتزکا من نعمت تجزا نازم اللہ وہ اپنے ربے رب آلہ کے لیے سارا کام کرتا ہے کسی سے اسے جزا نہیں چاہیے کسی سے وہ شکریہ کا مجاز نہیں تو اللہ کی وہ محبت جو ہم سے یہ سب کچھ قربان کروائے اسی کا نام ہے نا اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کرو تو جب وہ محبت ہی نہیں وہ جنریٹر ہی اندر کوئی نہیں لگا ہوا جو یہ کام کروائے اس لیے کہ وہ تو پیدا ہوتا ہے شکر سے کہ اللہ نے مجھ پر اتنا احسان کیا ہے میرے ذمے ہے کہ میرا شکر ادا کر میں نے کہا کہ چنا بس السان اب والد والے والد کتنی مخلوق ان میں سے آپ بھی نماز میں کھڑے ہیں آخر آپ پر رب کی نظر پڑے تو کیوں پڑے کیوں پڑے بھائی آپ کہیں شادی بیاہ میں جاتے ہیں کسی ایسی گیٹ ٹوگیدر میں جاتے ہیں جہاں بہت سے لوگ آتے ہیں تو آپ کوئی اوپرا کام کر کے جاتے ہیں کہ ارے کی نظر آپ پر اٹھے کوئی ایسا سوٹ پہن کے جاتے ہیں باقی بدن تو سب نے ڈھکا ہوا ہوتا ہے لیکن کوئی ایکسٹرا کام کر کے جانا کہ جس کی نظر اٹھے آپ پر اٹھے کہ بھائی آپ نے کوئی اوپری چیز پہنی ہوئی ہے آخر آپ کی نماز میں وہ کیا اوپرا پن ہے کہ رب کی نظر جب بھی اٹھے تو آپ پہ جاٹ کے کوئی چیز ہے بہت سے لوگ کھڑے بہت سے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اس گولے کے اوپر لاکھوں لوگ کھڑے ہوتے ہیں اتنا رش ہوتا ہے کھڑے ہونے والوں کو اور آپ ادھر ابھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ادھر کتنا رش ہوتا ہے ان کو چھوڑ دے تو یہاں کیوں دیکھے رب محتاج ہم ہیں نا اس کی نظر کرم کے وہ تو ہمارا محتاج نہیں ہے نا میں کوئی ایسا کام کروں میری نماز ایسی نماز بن جائے کہ رب اسے قبول کر دے ورنہ اتنے لوگوں میں میرا توحفہ قبول کرے تو کیوں کرے محتاج ہم ہیں لہذا یہ سمجھ کر نماز پڑھیں آپ کے آپ احسان نہیں کر رہے آپ محتاج کہ رب آپ کی نماز قبول کر اتنا خوشبو اس کے اندر بھر دیں فخر نہ ہو تکبر نہ ہو کہ لوگ سوئیں اور تو نماز پڑھنے آیا تو یہ دیکھ اور کتنے کھڑے نماز پڑھنے کے لیے ایک دفعہ امام مالک رحمت اللہ علیہ عمرہ کرنے آئے تو رات کو بڑا سخت طوفان آیا بارش بہت زیادہ تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس وقت اگر میں جا کر طواف کروں تو واحد میں وہ بندہ ہوں گا جو یہ عبادت کر رہا ہوں باقی تو کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا کوئی نفل پڑھ رہا ہوگا کوئی کیا کر رہا ہوگا کوئی تسبیح کر رہا ہوگا لیکن طواف وہ واحد عبادت ہوگی جو کائنات میں صرف امام مالک کر رہا ہو گئے اس برستی بارش کے اندر جا کے دیکھا تو ایک اجدہ کدے آدم اٹھا بس دیوانوں کی طرح جا طواف کر رہا میں تلا چکر کا اللہ نے بتا دیا مالک بہت ہے یہاں دیوان میرے دیوانے بہت پتہ نہیں کچھ جن کا کون تھا بیکن انہیں بتا دیا گیا کہ تو اکیلا نہیں ہے میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوا بہت سی تم ایک فارمولا ہے قرین کن تُحِبُّونَ جو نہیں یوحب اللہ اگر تم چاہتے ہو کہ ان لاکھوں کروڑوں میں تم پر بار, بار بار رب کی نظر آ کے اٹکے تو اپنے آپ کو محمد جیسا کر لو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا بیٹا کہیں گیا ہوا تو بار بار لوگوں میں نظر پڑتی ہے اس نے کسی آدمی نے آپ کے بیٹے جیسے کپڑے پہنے ہوئے اور آپ کا بیٹا آگے پیچھے ہو گیا ہو تو جب بھی آپ کی نظر ان میں پڑتی بار بار جا کے اپنے آدمی پہ پڑتی اس بچے پہ پڑتی جس کپڑے آپ کے بار بار وہ اس طرف اٹھتی فتبعونی جس طرح اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنا پہنا کے دیکھا ایسے پہنو حضور نے اللہ کی پسند کے مطابق کنفرم ہو گئی جو چیز حضور نے پہنی جیسا حضور نے کیا وہ کنفرم ہو گیا کہ یہ اللہ کو پسند اس لیے اللہ نے ہمیں وہ اسوا دیا نمونہ دیا آپ کو مثال دے چکا ہوں کہ حضرت علیہ السلام کے زمانے میں وہ جو مشکرہ تھا جو حضرت علیہ السلام کا بیس بدل کر فراون کو ہنسایا کرتا تھا جب آلے فراون ڈوبی تو وہ آدمی بچ گیا موسا علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ اللہ یہ کس لیے بچ گیا ہے اسے کیوں بچا لیا اللہ نے فرمایا موسیٰ موسیف نے شکل تیرے جیسی بنائی ہوئی تھی مجھے دبوتے ہوئے شرمائی جس طرح اللہ نے بغیر بٹنوں کا بھی کرتا پہنا کر نبی کو دیکھا ہے بٹنوں والا بھی پہنا کر دیکھا اللہ دیکھتا رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پسند کے کپڑے پہنتے رہے جو کپڑا اللہ نے چاہ پہنا کے دیکھا اپنے ایک صحابی تھے ان کا نام میرا جین ستر رہے گا ذرا رضی اللہ تعالیٰ نام تھا رضی اللہ تعالیٰ نام تھا وہ زندگی بھر انہوں نے ایک دفعہ آئے حضور کی مجلس میں تو حضور نے جو کرتا پہنا تو اس کے بھی بٹن نہیں لگائے تھے وہ غریبان کھلا ہوا تھا ساری زندگی انہوں نے اپنے کسی کرتے کے بھی بٹن نہیں لگا کھلا رکھا. کسی نے جب کہا کہ میں نے حضور کو بٹن لگے ہوئے بھی دیکھا ہے تو فرمایا تیرے ذمہ وہ ہے جو تھی نے دیکھا میری آنکھوں نے کھلے بٹن دیکھے مجھے تو وہ اس حال میں कोई لگے Jano, کوئی چیز کس طرح کلک کر جاتی ہے کونسو, کس کو کس کون سی جو ہے وہ ادا پسند آ جاتی ہے وہ جو کہا سودا تیرا جو حال ہے ایسا تو نہیں وہ کیا جانئے تو نے اسے کس حال میں دیکھا وہ کہتے ہیں میری آنکھوں نے کھلے پتن دیکھے مجھے اس حال میں اچھے لگے زندگی بھر کھلے رکھے یہی وجہ ہے نماز میں اختلاف جس نے حضور کو جس طرح کرتے دیکھا اس کے ذمے اسی پر عمل کرنا واجب تھا اگر عمر کی آنکھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رفا بیان کرتے نہیں دیکھا تو عبداللہ ابن عمر ان کو کتنی دفعہ بھی کہتے رہے ہیں میری آنکھوں نے کرتے دیکھا ہے لیکن عبداللہ ابن عمر کے ذمہ ہوا ہے جو انہوں نے دیکھا اور عمر کے ذمہ ہوا ہے جو نے دیکھا جس نے جو کرتے دیکھا اس نے سمجھا کہ میرے ذمہ یہ ہے مجھے اللہ نے یہ دکھایا اور یہ ساری نبی کی سنتیں ہیں جنہیں کروا کروا کر اللہ دیکھ رہا ہے یہ نبی کی سنتیں ہیں اگر حاجرہ کا دوڑنا اللہ کو پسند آیا علیہ السلام تو دوڑا دوڑوا کے دیکھتا ہے بوڑھوں کو بھی دوڑا دوڑا کے دیکھتا ہے اللہ کو حاجرہ دوڑتی نظر آتی تو یہ بھی مصطفیٰ کی سنتیں ہیں قیامت تک یہ اللہ کروا کروا کے دیکھتا رہے گا تم ان میں کس طرح عبادت پیدا کرو یہ تو جا کے پیچھے جا کے پھر صحابہ کو سمجھانا پڑے گا کہ تم سارے ایک طریقے پر متفق ہو جاؤ باقی حضور کی سنتیں ترک کر دو جب اللہ کی حکمت اسی میں ہے کہ نبی کی ساری سنتیں پوری ہوتی کوئی ناخ پہ باندھتا رہے کوئی سینے پہ باندھتا رہے آپ کو اس سے کیا تکلیف ہے یہی معاملہ ہے فتح بھی اونی یوحب کو ملا میری پیروی کرو تب اللہ تم سے محبت کرے گا یک طرفہ محبت نہیں کرے گی جواباً اللہ کو بھی آپ سے محبت ہونی چاہیے اور اللہ نے شرط یہ رکھ دی کہ نبی کا اعتبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احتبا یہ دی اب ہمارے یکطرفہ بھی کوئی نہیں وہ محبت جو صحابہ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری وہ نبی سے بھی اس لیے پیار کرتے تھے کہ نبی اللہ کے محبوب ہیں یہی محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال مکے والوں میں پہلے بھی رہے تھے ابھی وہی ہے نہ چالیس سال کیوں لوگوں کو اتنی محبت نہیں ہوئی بات میں کیوں ہوئی اللہ کی محبت کے ساتھ محبت اللہ سے محبت ہوگی تو اس کے محبوب سے محبت ہوگی جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے اس کی پسند آپ کی پسند بن جائے پسند کی قربانی دینی پڑتی ہے بیوی جب بیا کر شور کے گھر آتی ہے تو اس کی اپنی پسند نا پسند ہوتی لیکن وہ اپنی پسند کو قربان کر دیتی ہے شور کی پسند ان کو ایسا کھانا جو ہے وہ پسند لہذا وہ اپنا ایسا چھوڑ دیتی ہے شور کا ایسا اپنا لیتی اور تب جا کر گھر چلتا ہے اور جب وہ محبت ختم ہوتی ہے تو ڈیفینس پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں اس لیے کہ وہ جو نیوکلس تھا جس نے قربانی کا جذبہ رکھا ہوا تھا کہ اپنی پسند شوہر کی پسند پر قربان کر دو جب وہ چیز ہی ختم ہو گئی ہے تو پھر میری میری ہو گئی نا تو میری میری میں تو پھر مسئلہ پیدا جب پاکستان سے محبت تھی تو ہر شخص دینے پر تلا بیٹھا تو کوئی قوم نہیں تھی سارے کیا بات کہیے کسی نے کہ آج سے پچاس سال پہلے ایک قوم کو ایک ملک کی تلاش مسلمان قوم کو ایک ملک چاہیے تھا آج سے پچاس سال پہلے ایک قوم کو ایک ملک چاہیے تھا اور آج ایک ملک ایک قوم کا تلب ہے ملک ہے قوم کوئی نہیں رہی سارے مختلف قومیتوں میں بٹ گئے کیوں وہ جو واحد آئیڈینٹی تھی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ جب وہ لا الہ الا اللہ نظر نہیں آیا تو رومانس ٹوٹ گیا اب رومانس نہیں اب تو دیکھتے ہیں کہ ہم دوسرے نمبر پر ہیں کرپشن میں وہ بھی کوئی پتہ نہیں لوگ کہتے ہیں پیسے ہی دے کر دوسرے نمبر پر ڈلوایا ہوگا آپ نے پہلے نمبر پر ہوں جب یہ حالت لوگ قربانی کیوں دیں تو محبت وہ جذبہ ہے جو آپ سے جان بھی لیتا ہے مال بھی لیتا ہے حضرت حمزلہ رضی اللہ تعالیٰ شادی ہوئی پہلی رات غزوہ غزب عہد میں یہ پہلے سے شریک نہیں تھی جب وہاں شکست ہوئی مسلمانوں کے اندر وہ ایک ہلا بولا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تو یہاں یہ خبر ہوئی کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے یہ بندہ اسی حال جنابت میں تلوار لے کر دوڑا ہے کہ جب حضور نہیں گئے تو ہم نے کیا اور دشمنوں کے اندر گھس گئے کتنوں کو مارا خود بھی شہید ہو گئے حضرت رضی اللہ رضی بعد میں جب مردوں کو شہدا کو دفنایا جا رہا تھا کٹھا کر کے تو ان کی لاش نہیں مل رہی ایک چٹان کی اور سے ملی تو اس کے پانی جو ہے وہ ٹپک رہا تھا تو آپ نے کہا کہ اس کے گھر والوں سے پوچھو کیا ماجرا ہے ان کا جی حالت جنابت میں دوڑ گئے تھے یہ ایمرجنسی میں نے فرمایا فرشتے میں اسے گسل دیا ان کا نام ہے حنزلہ وسیر الملائکہ فرشتوں نے غسل دیا وہ گھر گرستی کی محبت ہنی مون کہاں اس آدمی نے جا کے منایا جنتیہ یہ کون قربانی یہ کون دلوائے گا محبت وہ نوجوان جو جا کے اللہ فی راہ میں جانے دے رہے ہیں تڑپتے ہیں اس کی ملاقات کو کہاں کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی بوسنیا جا رہا ہے کوئی کشمیر جا, جا رہا ہے کوئی کہاں جا رہا ہے کوئی کہاں جا رہا ہے کیوں جاتے منگنیا ہوئی ہوئی ابھی ابھی گریجویشن سے فارغ ہوئے اللہ سے پیار پڑ گئے ساری محبتیں قربان کر کے چلے گئے اور ان کے ادرے ہوئے لاشیں ملتے ہیں کوئی دریا جل میں بہتا ہوا آتا ہے کوئی کسی سڑک کنارے ملتا ہے کوئی ڈل جھیل کے اندر ہوتا ہے یہ کیا ہے یہ محبت کیا محبت ہے یہ جنت کی محبت نہیں شہید کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ قیامت کے دن جب یہ جنت میں لوگ چلے جائیں گے تو یہ واحد وہ ہستی ہوگی جو تقاضا کرے گی اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج میں تیرے دستے میں مرنا چاہتا ہوں جنت میں جا کر بھی اللہ سے تقاضا کرے گا تو کیا کرے گا اللہ مجھے دنیا میں بھیج میں تیرے دستے میں پھر سر کٹانا چاہتا اور حضور فرماتے ہوں تی سبیر اللہ سما اخیا سما اخت اللہ سما اخیا ایک روایت میں بائیس دفعہ آیا ہے پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر بس اس کی توجہ میری طرف لگی رہے یہ ہے پیار یہ ہے محبت یہ محبت صرف المحبت میں نے کہا صرف فل محبت وہ برداشت نہیں کرتا اللہ شیئرنگ میں رہنے پر تیار نہیں لہذا دل کو خالی رکھو اب دیکھتے ہیں ایسے ایسے محل ہیں جہاں بارہ بارہ چودہ چودہ سال ہو گئے لیکن کوئی گیا نہیں ہے لیکن ہر وقت تیار رہتے پتہ نہیں صاحب کا موڈ کب ہو جائے تو تشریف لے آئے کک بھی ہر وقت تیار مالی بھی ہر وقت بوٹے جو ہے وہ کاٹ کے تیار رکھتا ہے ٹھنڈا بھی رکھا جاتا ہے پتہ نہیں صاحب کس وقت آ جائیں چودہ چودہ سال ہو گئے ہیں صاحب گئے نہیں صاف لگا ہوا ہے اس دل کو ٹھنڈا رکھو خالی رکھو صاف ستھرا رکھو پتہ نہیں صاحب کب تجلی تلدی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دل کو اس طرح خالی رکھو جس طرح فقیر کشکول خالی رکھتا ہے پتہ نہیں کس وقت کون سخی متوجہ ہو جائے تو اس میں ڈال کشکول اگر بھرا ہوا ہو بکاری کا تو کوئی نہیں ڈال وہ فورن جو ڈالا جاتا تھا کے جی میرا کہ اسے پھر خالی کر دیتا ہے کشکول کی طرح دل خالی رکھو پتہ نہیں کب وہ توجہ فرمائے اور تمہارا کام بن جائے یہ اللہ کا گھر ہے اللہ کا محل ہے اگر کوئی آدمی کہے کہ چلو چودہ سال ہو گئے صاحب تو آئے نہیں میں یہ کرایے پاری دے دوں چل جائے گا نہیں یہ اس کا ہے وہ آئے نہ یہ گھر اس کا ہے سمرے نا آپ ما جا لاجن کل بہن پی جاؤ فرمایا میں کسی چیز میں نہیں سماتا لیکن بندہ مومن کے دل یہ دل خالی رکھو یہ ساری محبتیں باہر رہیں جب بھی اس کی محبت کہے ان میں سے ہر ایک محبت کو وہ کپڑے کی محبت ہے وہ مال کی محبت اولاد کی ایک طرف ڈال کے اس کو چنو یہ ہے امتحان اگر اس میں بھی شرک ہے تو پھر ہم مشرک ہیں پھر ہم شرک پھر محبت کے مرتقب ہیں اگر وہ ہے صفات والی بات کہ عطا کوئی اور کرتا ہے تو پھر شرک پھر صفات ہیں اللہ کی جتنی وہ 99 صفتے ہیں نا وہ ساری اللہ کے اندر مانو اللہ ہمیں ایکٹیو ہے نام اس کا ہے وہ جو کہتے ہیں کہ جی فلاں جو ہے وہ ڈی ڈیجیور پر پرائم منسٹر اور ڈی فیکٹو پرائم منسٹر کوئی اور ہے اللہ اس طرح کا نہیں وہ اختیارات فسو خان اللہ جی بےحد ہی مالا کوئی ہر چیز کی چابیاں پورٹ فولو کرم اس کے ہاتھ میں ہیں کسی کو اس نے کچھ نہیں دیا نبیوں نے اولاد لیا تو گڑ گڑا گڑا کر لی ہے کچھ سے لی ہے بیماری سے شفا بھی ہے تو اس سے بھی ہے وہ ایزا ما رستفیٰ یشفین ابراہیم علیہ فرماتے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے واخر داوانند الحمد للہ